متب مہینے لیے پیدا اور یقینا اور تحقیقاً یہ بات بڑی واضح ہے کہ فلاسط مصطفیٰ صنبا علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں رونق مفروض ہونا اہل ایمان کے لیے اور عمومی طور پر اس پوری کے لیے اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت متبور نہیں ہو سکتی آپ کی تشریف آولی سے بڑھ کر کسی اور چیز کو اور کسی اور شے کو نعمت نہیں کہا جا سکتا آپ صرف عظیم نعمت ہی نہیں ہیں بلکہ اور چیزوں کو نعمت بنانے والے ہیں گرو احترام سب الات علیہ وسلم کچھ ولادت بات آدر وہ نعمت غیر مترقبہ کہ اللہ تبارک اس قدر نعمتیں اللہ فرمائیں اور اس قدر نعمتیں اپنے بندوں کو دے کر ان کے شکر کا تو حکم دیا اور یہاں تک فرمایا کہ تم اگر ان کا شکر کرو گے تو تم اور مزید نعمت نعمت پاؤ گے اور یہاں تک فرمایا کہ تم اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں خلا نعمت دی تو تم پر بڑا احتام کیا فلاں تھی کی، تو تم پر بڑا کرم کیا ایسا کہیں نہیں فرمایا لیکن سرکار کی جب بےکت ہوتی ہے جب آپ آب تشریف آبوں میں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں فرانے شریف میں یہ فرمایا گیا کہ دلت مند نا فارمین تھی اور سورم میں لنگ بے شک اللہ صبار و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا اسے پتہ چلا کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی عظیم نعمت اور جب اللہ کی عظیم نعمت سرکار ہے تو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل و احسان پرانے کریم میں اہل ایمان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار اللہ کی نعمت کا چرچا کریں سورہ یونس میں شاد ہوا گل بزل اللہ وب رحمتی کہ آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر کہ لوگوں کو اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت کا جب حصول ہو تو وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے وہ وقن مائر نہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بجنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بہتر ہے ان چیزوں سے ان مالوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں پتا چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کے بارے میں پرانے حکیب نے سور قام شاست میں وہ ہمارے نعمت ربطے کا بہت دے کہ تم اپنے پروردگار کی نعمت کا خوب چرچا کرو جو نعمتیں تمہیں ملیں اس کا خوب بیان کرو یہی وجہ ہے کہ ہم سرکار دوارا اس کا نظام تار آ رہی لگن چرچا ان کی حیات و طیبہ اور ان کی سیرت مقدسہ کا جگہ جگہ اور نہ صرف یہ کہ ربیع سال گزر جاتا ہے لیکن ہم اس بیان کو اور آپ کے اس چرچے کو اور آپ کے حیات و کے حوالے سے آپ کی تعلیمات کا ہم اظہار کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہی یہ ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دےشت بر مسلمانوں کو قرآن کریم میں تو یہ فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سرکاری دورے صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں اور رحمت کے بارے میں تو آپ مشہور آیت قرآن کریمہ استعمال کرتے ہیں اور بہت سو روایت یاد بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں وہ سننا کا اظہار رحمۃ اللہ عالمین کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو اس حوالے سے آپ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں اور اللہ کا فضل کس لیے ہے دیکھیے پرانے کریم میں ایک مقام پر اللہ تبارک نے ارشاد کرنا ہے کہ مکان پدل اللہ علیہ کا اسیمہ اللہ تبارک کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کا فضل عظیم آپ پر ہوا ہے پتہ یہ چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فضل عظیم سے نباقا ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اللہ کا فضل اور آپ کا رحمت ہونا بکی معنی ہے اور اس حوالے سے آپ رحمت ہیں تمام جو وجود دنیا میں ان سب کے وجود کا سبب سرکار بہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات دادی تو اس لیے جب حضور کی بے دنیا میں ہو گئی تو اہل ایمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان جتلایا اگر چہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے سارے کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں کابلوں کے لیے بھی رحمت ہیں حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں نباتات و جماعتات کے لیے بھی رحمت ہیں عقل والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور غیر صبیر قبول کے لیے بھی آپ رحمت ہیں لیکن جب احسان کی باری آتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ ملو ملی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کے لیے سرکار دوارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت اور عظیم نعمت اور وہ اس طرح کہ اس دنیا میں تو آپ ان ساری کائنات کے لیے اور اس موجودات کے لیے آپ رحمت ہیں لیکن اہل ایمان کے لیے بڑھ کر رحمت اس لیے بھی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اہل ایمان کے لیے اس کائنات میں اس دنیا میں آپ رحمت ہیں بلکہ آفرت میں بھی آپ اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں تو دنیا اور آفرت دونوں جہانوں میں آپ اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں تو اس لیے اہل ایمان پر احسان بدلائے گا کہ آپ کی رحمت سے اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی فائدہ مل رہا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت سے ہوں گے تو اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان پر احسان جب لایا اہل ایمان پر احسان ہوا تو جب یہ اتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر کیا ہے تو پھر اس کا تقاضا کیا اور اس احسان کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے ہم پر کیا ذمہ داری آئل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سرکارِ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا آپ کی سیرتِ طیبہ پر عمل اور آپ کی حیات مقدسہ سے آگاہی حاصل کریں تو میلاد کی اور سرکار تعلق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں جو ہم محافظ مناسب کرتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگ مجتما ہو کر کسی جگہ جمع ہو کر قرآن کریم پر لیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناخوانی کریں حضور صلی اللہ تعال علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیان کریں اسی کو میلاد کہا جاتا ہے اور پھر آخر میں کھڑے ہو کر سرکارم صلی اللہ تعال علیہ وسلم سم کی داد الدت پر و سلام پڑھیں اور اگر توفیق ہو اور استطاع ہو تو پھر اس میں آخر میں شیرینی تقسیم کریں یا اور زیادہ استطاعت ہو تو لوگوں کو کھانا کھلائیں تو یہی میلاد کی حقیقت ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں کی. یہ کوئی آج ہی جو ہے اس کا آغاز نہیں ہوا ہے سدیاں گزر گئی ہیں ہمارے اخلاق اس دن کو اور اس مہینے کو بلکہ سال ہر سال جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے انجام دیتے رہتے ہیں اور رہی یہ بات کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی بےلادم اور آپ کی بے کو عید سے تعبیر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں عید ملازمت کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں یہ لفظ عید کا جو اضافہ ہے یہ کوئی ہندوستانیوں نے نہیں اس میں اضافہ کیا ہے یہ صرف پاکستانیوں کا اضافہ نہیں ہے یہ سبھیوں سے یہ لفظ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملازت کی خوشی میں ہمارے اصلاح استعمال کرتے ہوئے آ ہیں اور اس طرح سے ہی اس دن کا منانا اور اس طرح سے جمع ہو کر تذکرہ کرنا یہ کوئی تغیر ہی میں جو ہے ایجاد نہیں ہوا ہے بلکہ ایک عرصے دراز سے اس دن کو اور اس حوالے سے اور اس حیث سے اور اس سورج سے ہمارے اصلاف اس دن کو مناتے ہوئے آئے ہیں اور میں آپ کو مطلب آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے بزرگ ہیں جی اور بہت بڑے محدث ہیں اور بڑے عظیم مفسر ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیدودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے حضرت شیخ ابو طیب ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوطیب ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ایک مدرسے سے گزر رہے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پڑھائی ہو رہی ہے تو آپ نے اس مدرسے کے مختلف اس مدرسے کی پرسپل کو یہ خطاب کرتے ہوئے کا فرمایا کہ کیا فتی ہو ہار دن یوم و سرون کے اے مدرسے کے مختلف اور اے مدرسے کے پرنسپل آج کا دن یعنی بارہ ربیع البل کا یہ دن تھا فرماتے ہیں کہ آج کا دن تو بڑا خوشی کا دن ہے آج کے دن تم اپنے مدرسے میں چھٹی کر دو تو آپ دیکھیے کہ یہ اپنے وقت کے محدث اور اپنے وقت کے شہری و قدر مخصر کیا فرما رہے ہیں بارہ ربیع القول شریف کے دن کو فرماتے ہیں حاضر یوم و سرو یہی عید کا ترجمہ ہے عید کے معنی سرور کا دن ایت کا ایت ایت کے خوشی کا دن تو بارہ ربیع شریف کے دن کو فرماتے ہاتھ اس سے بیان کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے اس لیے آج ہے اپنے مدرسے میں تعطیل رکھو آج کے دن اپنے مدرسے میں چھٹی کرو یہ آج سے کوئی تقریباً یعنی سات سو آٹھ سو سال پہلے کے جو ہے محدف اور مفد جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ بارہ ربیع اقبال شریف کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے وہ خوشی کا دن اور آگے آئیے حضرت علامہ ابن حضرت اسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بخاری شریف کے بڑے جلیل قدر جو ہے سارے ہیں انہوں نے اور آج سے تقریباً 911 سال میں. نو 911 گیارہ صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں 911 ہجری میں یہ موجود تھے انہوں نے کتاب لکھی فیوز الباری شرح بخاری اس کے اندر فرماتے ہیں کہ فرحم اللہ عمران اتخذ سفر نیال یا شہری مور مبارک صلی اللہ تعالی آیا فیتون اشد منفی قلب ہی مرم فرمایا کہ اللہ تبارت و تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے اس شخص کو سلامت رکھے کہ جو ربی الاقل شریف کی راتوں کو عید مناتے ہیں یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں ربی الاقل شریف کی راتوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ بہت بڑی شدت ہے ان لوگوں کے لیے اور اس میں جو ہے ویب ہے اور اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا جو ہے علت کا سبب بنتا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی جن کے دلوں میں اس دین اس دن کے منانے کی مخالفت ہے یہ ان کے لیے بڑا شدید ہوتا ہے تو پتا یہ دلا کہ مسلمانوں کا ان دنوں کو رضی الاقوال شریف کی راتوں کو دنوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا اور اس میں ولادت مقدسہ کے بارے میں اظہار اور مسدت کا اعلان کرنا اور اپنے عمل سے اور اپنے پیش اور خوشی کا اظہار کرنا جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے دشواری اور ان کے لیے بڑا جو ہے جلن اور اس کا موقع ہوتا ہے کہ جو اس دن میں خوشی کے اظہار کو ملاپ کو اس دن میں محفل منعقد کرنے کو جو ہے برا سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت علامہ حضرت رحمتہ اللہ, رحمت اللہ تعالی اس دن کے منانے کو اور اس دن کے خوشی کے اظہار کو عید سرار دے رہے ہیں اور اسی طرح آپ آئیے اور ایک اور بڑے محدث کہ جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ پر اس دن کا یعنی جس دن میں کے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ ضروری ہے اور امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ ربیع المد شریف کے دن کو عید کا دن منائیں اور اس کو اس میں بھی, بھی خوشی کا اظہار کریں فرماتے ہیں ہی <سلام> کہ لازم ہے اس امت پر اس امت پر امت مسلمہ پر کیوں لازم ہے آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس امت پر لازم اس لیے ہے کہ اس امت کو بہترین امت قرار دینے والے ہیں کہ جن کے باعث اور جن کی وجہ سے اس امت مسلمہ کو سب سے بہترین امت قرار کیا عما ثابتہ میں اس امت کو سب سے اچھا امت قرار دیا تو جس کی وجہ سے اس امت کو سب سے اچھا قرار دیا ہے جس دن وہ تشریف لائے ہیں تو اس دن کو خوشی کے طور پر عید کے طور پر منانا اس امت مسلم پر ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ اس دن کو جو ہے عید منائیں اس دن کو اس دن میں خوشی کا اظہار کریں آپ کے سیرت کے جلسے منعقد کریں آپ کی میلاد کے جلسے محفلیں منعقد کریں اور اس لیے کہ اس امت اس امت کو آپ کی تنظیب آبری سے جو ہے امت شہر کا لقب ملا ہے امت وسط کا لقب, لقب ملا ہے سب سے عمدہ امت سب سے بہتر امت تو آپ دیکھیں کہ یہ حضرات سرکار بہت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت عادت کے دن کو عید کہہ رہے ہیں عید دے رہے ہیں تو عید کا اضافہ میلاد سے پہلے یہ پاکستانیوں کی ایجاد نہیں ہے یہ بریلی سے ایجاد نہیں ہوا ہے یہ لفظ یہ ہندوستان سے ایجاد نہیں ہوا ہے یہ کسی اور ملک سے ایجاد نہیں ہوا ہے بلکہ ان حضرات نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ جو اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے جو ہے اور جن کی تصویریں اور جن کی حد جن کی کتابیں جس پڑھ کر ہم جو ہیں علامہ کہلاتے ہیں ہم مفتی کہلاتے ہیں ہم جو محدث کہلاتے ہیں ہم مبَر کہلاتے ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھ کر محدث اور مبثر کہلائیں تو کیا ان کی ان کتابوں کی عبارات سے انکار کرنے کا امکان باقی ہے کوئی انکار کر سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ماننا پڑے گا اور اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر تو اس کی کتاب پڑھ کر جو محدود بنا ہے تو تجھے اس کی یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ وہ سرکارِ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کرتے رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جب پھر عید عید تو جناب جیسے افعال کیوں نہیں کیے جاتے ارے عید کے دن تو جناب صبح جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے یہ کیا جاتا ہے قربانی کی جاتی ہے اسلام میں تو صرف دو ہی عیدیں ہیں اسلام میں تو صرف دو ہی تہوار ہیں کہ تیسری عید کہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کو ہدایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کو سمجھ عطا کرنا اور ان کو جو ہے دراز کی طرف لے جائے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس کا جواب بھی انہی محدثین نے دیا ہے میں اپنی عقد سے اور اپنے اپنی سوچ سے اور اپنی عقیدت کی بنیاد پر ارد نہیں کر رہا ہوں بلکہ انہی جیری صدی صدر محدثین نے ان باتوں کا جواب دیا ہے اور قربان چاہیے ان کی ان کی ان کی عقل پر اور ان کی فہم و فراست پر ان کو پتہ تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو جن کو اس لفظ سے چڑھ ہوگی اور اس لفظ کی مخالفت کریں گے انہوں نے پہلے ہی جو یہ بات فرما دی کہ لوگ ایسا کہیں گے ایسا کریں گے کہ اس پر جو اعتراضات کریں گے کہ تیسری عید کہاں سے آ گئی انہوں نے ہمارے لیے پہلے ہی جوابات مرحمت بنا دیے کہ اگر ایسا کہیں تو تم ان لوگوں کو یہ جواب دینا اے فرمایا کہ یہ عید سرکارِ عالم صلی اللہ صلی علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے یہ عید ہے اور کیوں عید ہے وہ میں اد کر چکا فرماتے ہیں کہ لیکن اس دن جو ہے اضافی عبادتیں کیوں نہیں مسلمانوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی اور خود سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن اضافی عبادت کیوں نہیں فرمائی جیسا کہ عید الفطر کے موقع پر ہوتا ہے جیسا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا ہے تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی سرکار دالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت مسلمہ پر بڑا رحیمانہ اور مشکانہ عمل ہے فرماتے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز نماز تراویح پڑھی اس کے بعد جب آپ نے یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام میں اور اس قدر بڑھ گیا ہے کہ جناب بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ آ کر پہلے ہی سے بیٹھ جاتے ہیں نماز تراوی ادا کرنے کے لیے تو آپ نے چند روز جو ہے موقف فرما لیا اس طرح سے سلسلہ موقوف کر دیا جاتا ہے کہ آپ چند روز پہلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے ہم نے دو دو چار روز پہلے کے عمل کو اس لیے موقف فرما دیا کہ کہیں تم پر یہ عبادت فرض نہ ہو جائے اور تم سے مشقت میں نہ پڑ جاؤ تمہیں مشواری کے سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے میں نے اس سلسلے کو موقوف فرما دیا پھر اس کے بعد وہی سلسلہ حضرت سیزن عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری تعریف تو اس وجہ سے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی بلادت کے دن کو انفاق لازمی عبادت ہم پر مقرر نہیں کی لازمی کوئی پیر ہم پر جو ہے وہ ضرور قرار نہیں دیا ہے ورنہ آپ اگر دیکھیں تو اس کی اثر ہمیں ملتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تو آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام نے جب وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو گویا کہ تمہیں اللہ تبارک کی طرف سے دو دو رحمتیں ملی اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو دو انعام ہوئے پران کریم کا نصول اسی دن شروع ہوا میں دنیا میں تصویر لایا تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں تو آپ سمجھے کہ عید کے یہ خوشی ولادت کرنی عید سے کسی طرح کم نہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ لفظ عید بھی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی اور آپ کے لیے دل... آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا مسلمان اس کو کس طرح سے ظاہر کرے لفظ عید سے زیادہ کوئی اور لفظ ملا ہی نہیں اس لیے جو ہے وہ عید کا جاتا ورنہ تو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے وہ عید کی خوشیوں سے بھی کہیں بڑھ کر خوشی ہے جن کے ستے میں یہ جی عیدیں بھی ملی جن کے ستے نے سب کچھ ملا تو بھلا بتلائیے اس کے لیے جو ہے ان کی ولادت کے ان کی تشریف آوری کے دن کے لیے اگر عید کہہ دیا جائے تو اس میں کون سی جو ہے مظاہرے کی بات ہے اس میں کون سے حرف کی بات ہے جبکہ کہ ذیلی قدر محتیم جو ہے وہ لکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امت پر واجب ہے کہ وہ جو ہے وہ اس دن کو جو ہے عید کے طور پر منائیں اور اس کو عید کسی ذرا کم نہیں سمجھیں تو یہ بات جو ہے محدثین کی بیان کرتا ہے یہ بات مفسرین کی بیان کی ہوئی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے جو ہے مسلمان کہتے ہیں جشن عید ملازم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنے ہیں اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے مصنف ہیں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کی جن کی کتابیں جو ہیں آج ایک مقام رکھتی ہیں جن کی کتابیں جو ہیں آج اتنی مسترد رکھی جاتی ہیں کہ جناب ہمارے فتح میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ لکھتے ہیں اللہ اور پر کیا عقیدت تھی کی ان کی کیا محبت کی کیا ایمان تھا ان کا فرماتے ہیں کہ لوگ تو جو ہیں وہ اس دن محفل منعقد کر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت بخشی ہے تو وہ اس روز محفل میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن فقیر کی یہ استطاعت نہیں ہے فقیر اس لائق نہیں کہ وہ اس طرح کی محفل منعقد کر کر ان میں لوگوں کو کھانا کھلائے لیکن ہاں میں طور پر لوگوں کی جو ہے مہمان نوازی کا انتظام کر رہا ہوں میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں کہ جو میری طرف سے لوگوں کی روحانی اور مانوی مہمانی ہے اور وہ کتاب لکھی انہوں نے المولد الربی النبی، یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت، کے لیے، کا ذریعہ نبی ہے اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کس آپ، آپ طرح سے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کاش اللہ تعالی مجھے جو ہے مال دولت کی فراوانی عطا فرماتا تو میں بھی جو ہے یہ اہتمام کرتا لیکن میں جو ہے اس قابل نہیں تو میں سرکار کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ قیامت تک جو ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی پیاس بجائیں گے سرکار کے ذکر سے اپنے دل کو منفر کریں گے تو ہم پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے احساب کا معمول ہے یہ ہمارے بزرگان الدین کا معمول ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے اور یہ سنت الہیہ بھی ہے کہ سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جو ہے محفل منعقد کرنا آپ کی حیات طیبہ سے آگاہی حاصل کرنا آپ کے ذکر مبارک سے اپنے قلوب کو منور کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی فرمائے مل کے